حضرت حکیم الحمد حضرت حکیم الحمد مجدد الملت سانمین رحمت اللہ علیہ مجدد ہیں جو ستی چوکری گزر گئی اور آپ کے تجدیدی کا مجدد اس کو کہتے ہیں جو دین کے اندر جتنی کمیاں کمزوریاں کوتایاں بدتیں لوگوں کی بحتیاتی سے باتیں آئی ہوتی ہیں اس کو صاف کو صاف کر کے ہٹا کر صحیح دین کو بیان کرتا ہے لہٰذا مجدد جو ہوتا ہے مجدد کا کارنامہ دین کے سارے شعبوں میں ہوتا ہے مجدد کی اس کا تفسیر پر کار کار کام حدیث پر کام فقہ پر کام پر کام چار چیزوں پر کام اس کا ضروری ہوتا ہے یہ بات یاد رکھیں گے یہ حدیث تفسیر فکا اور تصور ان چاروں پر سے کام ہونا ضروری ہوتا ہے اور ہاں ایسے ایسے مجم گزرے ہیں واقعی کہ جن کا آ, یہ ظاہر علم پورا حاصل نہیں کیا ہوا ہے لیکن ان کا قیم ان کے باطنی حالات ایسے ہے کہ بڑے بڑے لمح کو حیرت اٹھتی رہی ہیں جس وقت یہاں صبح سرد میں پشاور میں علماء پشاور آئے بات کرنے کے لیے سید احمد سعید احمد اللہ تیرے بھی صدی کے مجدد ہیں گے اور پورے عالم نہیں ہیں تو علم پشاور علماء کا یہ ان کا اعلان تھا کہ ہم مناظرہ سید صاحب سے کریں گے شاہد مید صاحب سے نہیں کریں گے شاہد مجین صاحب سے علم کے بہت بڑے یعنی علم کے سمندر کے دنیا میں چند دنی ہے راگ جو اونن میں شعق آدمی ہے اطما سید صاحب سے سب کو حیرت ہوئی کہ یا اللہ سید صاحب عالم نہیں علماء بات کر کرے گی تو ان نے پوری بات کا جواب دیا اور خود سید احمد شہید احمد سید شاہ میل صاحب باقی علماء لمحہ تھے کہ کہاں سے بول رہے ہیں بعض انہوں نے کہا کہ جس وقت وہ منقول علوم منقول یعنی قرآن اور روستگا کا سوال کرتے تھے تو میری دائیں طرف غیر امام پر علی پر رحمۃ اللہ علیہ کی روح جواب دے رہی تھی اور جس وقت وہ معقول کا منطق فلسفہ اور ان علوم کا سوال کرتے تھے تو اس وقت کسی دوسرے آدمی کو بتایا کہ اس کو وہ روح جو تھی وہ میری بائیں طرف جواب دے رہی تھی اور ایک مسئلے پر علماء پشاور کا ہی صحیح سیاح میل رحمۃ اللہ کے ساتھ الجھاو ہو گیا ان کو بٹھائیں ان کو ختمر کے سے لگایا سب سے آگے جو آپ ادھر آئے صاحب نے بیٹھے یہاں پر بیٹھے اس میں اسی پرندے کے حلال حرام پر الجھاؤ ہو گیا سید سید صاحب نے بشاید میل رحمۃ اللہ سے کہا کہ آپ انہیں چھوڑیں میں ان جواب دیتا ہوں تو میں جو تین چار دیہاتی مثالیں بیان کر کے ان سے جو بات کی سب لا جواب مجزد کے باطر میں مجھے ہوتی ہے فرق ہوتی ہے یا اللہ فرقانہ کو کہا کہ اللہ فرقانہ ہم اس کو فرقان بناتے ہیں فرق ہوتی ہے اس کو اور اس کو بچپن سے وہ مزاج دیتا ہے کہ خلاف سنت بات کے ساتھ اس کا تعاون ہوتا ہی نہیں اس کا کامائز کرتے ہیں کہ سعید رحمۃ اللہ علیہ جب سب سے پہلے دہلی سیاض عظیم محرض رحمۃ اللہ کے پاس حاضر ہوئے ہیں تو حضر ہوتے السلام علیکم شاہب عزیز نے رحمت اللہ کا جواب دیا و علیکم سلام لیکن مڑ کر دیکھا کہ یہ کون آدمی جو سلام علیکم کہتا ہے کیونکہ یہاں پر پرواز آداب پرواج ان کے شاہ اسماہی مادی رحمۃ اللہ کے گھر میں بھی السلام علیکم پرواز نہیں تھا آداب رد کیا جاتا ہے شدید مٹنے کے لات ہوتے ہیں تو ان کو حیرت ہوئی کہ ایک اور آدمی نے مصنوع طریقے سے السلام علیکم کہہ رہا ان کو بات سمجھ نہیں آیا ان کو آگے بھیجیں تو, تو وقت کار پا رہا جی تو پلٹو نا ہوٹل کے خبریں پہنچ نا خرید شیطان غلط کو جاتا یہ یاد رکھے ساتھ ہی خدمت کے لیے ہم نے آدمی مقرر کیے ہوتے ہیں اور خدمت میں شامل ہونے کے لیے اجازت ہونی رہنی ہوتی ہے کیا بات تھی السلام علیکم ہاں وہ کہتے ہیں کہ شاہد کے گھر پر بی بی جی کی تھی کی رہی تھی رسم ہو رہی تھی بی بی جی کسان کس کو کہتے ہیں سانک کسے کہتے ہیں جی میں پشتما جیانک تھا نئی تو بی بی جی کسان اک یہ طریقہ تھا کہ خیرات کرتے تھے بی جی فاطمہ رضی ضلع سواب پہنچانے کے لیے تو اس کے لیے یہ چیز پکاؤ گے یہ چیز پکاؤ گے پھر اس کو ایسے پکاؤ گے اس کو کیونکہ بی بی جی بی, جی بی, جی بی فاطمہ رضی اللہ میں بہت پردے دار تھی اس, اس کو ایسی جگہ پر پکاؤ گے ہمردوں کے نگاہ بھی نہ پڑے اس کو تو ایسی جگہ کھلاؤ گے کہ جہاں اس کو مرد دیکھیں گے بادی کتابیں پڑھ لی تو میں چھوڑوں گا بی بی جی کسان کو بیوی جی کسانک کیا چیز ہوتی ہے میں نے کہا اس کو کیا پتا ہے نئے مولی بنے ہیں نئے مولیوں کو کیا پتا ہوتا ہے بی بی جی کا تو ان کو بڑا کوسا کہا میں اس کو مٹاؤں گا تو لوگوں نے جو ہے تو شادیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا تو انہوں نے ان سے کہا انہوں نے کہا چھوڑا اسماعیل یہ بس عشاء اللہ ہی تو ہے کوئی اتنی خاص بات نہیں تو عیشاء اللہ نہیں ہے اس کو میں بٹھاؤں گا جس بات جو قرآن و میں جو اس کے عشاء الصاب کا طریقہ نہیں آیا ہوا ہے اس کو کر رہے ہیں تو اللہ شان کے اللہ جو ہوتا ہے مجدد کی جماعت کے جو آدمی ہوتے ہیں اور جس نے اللہ کے نام پر سر دینا ہوتا ہے تو وہ کسی سے دبتا نہیں ہے. جس دن شا... سیدہ احمد سعید رحمۃ اللہ علیہ کی شادی ہوئی سیدہ احمد شعید رحمۃ اللہ عمر میں شاہ شاہی صاحب رحمتہ سے کم کم تھا جس دن شادی ان کی ہوئی تو اس دن صبح کی نماز میں اللہ اکبر ہو گیا جماعت میں وہ پہنچے تقبیر اللہ جب امام اللہ اکبر کا برک ہے تو اس وقت اللہ کا آغاز کرے مقتدی تو پورا تجبیر اللہ میں شامل ہو پھر کرایہ شروع کرنے سے پہلے جو آ گیا تو یہ بھی شامل ہو گیا اس تک تو یہ تجبیر اللہ کے پورے برکات کے ہے پھر آمین سے پہلے شامل ہونے والا بھی ہے تو رقوبت جو شامل ہو اس کو بھی تجبیر اللہ میں شامل سمجھتے ہیں تو اس پر شاہ بھائی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ جب شادی ہو جائے اس کا کیسا بیان ہے شادی ہو جائے تک اللہ ہی رہ جائے تو مرید بھی محاق تھے اور شیخ بھی مواقع تھے تو اس بات کو محسوس نہیں کرتے تھے اور مرید جو تو سارا ادب محبت سارے اس کے ادب کو بجا لاتے ہوئے ایک بات پر اللہ کی رضا کے لکھ کہہ رہے تھے یہ بات ہمیں اثر نہیں ہوتی بہت مشکل ہم تو تنقیدی لوگ اعتراضی لوگ ہیں ایسے فرق ہوتی ہے بات میں لہٰذا سید صاحب نے اگر تفصیل نہیں لکھی ہے تو ان کے فیض سے جو جو کمال کال میں پیدا ہوا ہے شاید معیل رحمۃ اللہ کی ساری چیزیں انہوں نے لکھی میں ابھی تک جو میں نے مطالعے کیے ہیں تو میں نے بنیادی طور فرسی فارسی عربی اتنی پڑھ لی تھی کہ میں کسی کتاب کے پڑھنے سے آج نہیں ہوتا ہوں سمجھنا پوچھ کے اللہ کی حضرت شاہ مئید صاحب کی کتاب رحمت اللہ علیہ کی اوپاد جب میں نے پڑھی ہے تو اس کے ایک سطح کے ایک پیراگراف کو میں نہیں سمجھ سکتا کہ کیا کہتے ہے اتنی مشکل اس وقت ہم شاہ صاحب کے مزار پر گئے تھے آپ کو یاد ہے اوپاد سے میں نے پڑھوایا تھا ایک سے پڑھوایا تھا کل سے پڑھوایا تھا یہ جی, جی؟ کا جو میں نے شاہ صاحب کے مزار پر اقتباس پڑھایا تھا کس سے پڑھوایا تھا یاد نہیں دکاندار کو ساری باتیں یاد ہوتی ہیں وہ میں نے ڈاکٹر وزی اللہ سے پڑھوایا تھا تاکہ اس کو سنر کی زندگی ملے وہ کتاب کو پڑھ لیں اور پڑھنے سے اور شکل فیض قبر سے ہمیں پڑھ سکتا ہے کہ خیم نصیب ہو جائے اللہ نے اس کو دینی زندگی نصیب کر دی چار سال کے مزار کی تاثیرات میں سنا کہ آدمی کو سنت پر جمنے کی زندگی نصیب ہوتی جو آدمی اللہ کے رضا کے لیے جائے سال صاحب کر دار مطلع جو مجدد ہیں تو مجدیت میں خاص طور سے دین کے باقی شعبوں میں کام کرتے ہوئے معاشرت کو خاص طور سے انہوں نے آ, اس پر بات کی کیونکہ معاشرت جو ہے یہ آ, ان کی جو اچھے دین لوگوں کی معاشرت درست نہیں ہوتی ہے ایک بار بات مولانا صاحب رحمت اللہ کی مجلس میں ایک آدمی آیا ہوا تھا تو بہت زیادہ کشم اس کا ہوتا تھا نوارحال کا کشم بہت اس کا ہوتا تھا ایک آدمی بات کر رہا تھا تو اس نے اس کی بات کاٹی مولانا صاحب نے فرمایا کہ خود رو ہے اس کی تربیت نہیں ہوئی ہوئی ہے کثرت ذکر سے کثرت فاقا صحم کشف تو اس کو ہو گیا ہے لیکن میس میں بات کیسے کرنی چاہیے یہ نہیں سیکھ سکا کہ کیا آدمی یہ بات مکمل کرتا ہے پھر دوسرے آدمی بات کرتا ہے اس کی بات کو کاٹتا نہیں اسلامی معاشرت ہے یہ معاشرت کے رکھ رکھاؤ جو ہم دیکھتے ہیں نا تو میں سلسلے کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ سلسلہ کتنا پانی میں ہے جس شہر سے تربیت پائی ہے وہ کتنے پانی میں تھے نے فرمایا کہ کے کسی کی دعوت کرو کیسے وقت میں اس کو اطلاعات ہو کہ اس کا خرچہ نہ ہو ان کے گھر والوں کو پکانے کی تکلیف نہ ہو اس کو اس دعوت کا کچھ فائدہ ہو کیونکہ آپ دعوت کر رہے ہیں تو کسی آدمی کو کوئی خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں آدمی نے بیجاج سے پکایا ہوا ہے تو اس کا تو خرچہ ہوگیا آپ نے بیجاوس کے گھر والوں کو تکلیف ہوئی انہیں آت انہوں نے ہاتھ پیرا لائے کام کیا انہوں نے تب تک اس کو کوئی صورت نہ پہنچائی اور ہماری طرح آدمی جس کے اس بات کا بھی احساس ہوتا ہو کہ بیجا خرچ ہے وہ صاف ہو جاتا ہے اور نہیں ہونا چاہیے تو مزید تکلیف ہوگی اس کو روحانی روحانی ٹوک ہوئی ساری دم تو میں ایک بار لکھی ہے جی انہوں نے کہتے جب ہے مجھے بھیج دیتے ہیں ہدیے میں کہ یہ کہا میرا میرے پین نکال دیتے ہیں یا تو دوسروں کو لم ان کو بھیج دیا دیا تو کیا ہوگی نہ تو کہتے ہیں کہ اس سے پانچ سو روپئے میں خرید کر بھیجا ہوگا ہمیں وہ تین سو روپئے میں دینا پڑتا ہے تمہارے کام تو ایک لطیفہ ہے ایک ایک دفعہ ایک گویا گیا بادشاہ کے دربار میں تو بڑا اسے ڈول باجے بجائے بجانے کو ہاتھی انعام میں دے دو کر لینڈ کروزر گاڑی دے دو ہاتھیوں پر بیٹھتے تھے کیا وجہ تھی ہاتھی کی سواری کرتے تھے نہ ٹٹو کی نہ گھوڑے کی ہاتھی کی شہر جو ہے تو ہاتھی پر حملہ نہیں کر سکتا تو اس پر سوار سے اور دوسرا یہ ایک کہ گھوڑا گھر کسی کے پاس ہے ہاتھی تو بادشاہوں کے پاس ہوتا ہے تو بادشاہ نے ان دویوں کو آتی آتی میں بخش دیا یہ اللہ ہاں میں ہاتھی کے ساتھ کیا کروں خدا ہے کہ کوئی ڈول بجاؤں کہ روٹی کے لیے پیسے ملے آدمی لکٹ پیسے بلے کچھ کے روٹی کھائیں جا کر ہاتھی دے دیا کھڑا کر کہاں کریں گھاس کہاں اتنے اتنے اتنے. لائے دو بند گھاس کون لائے تو دوسرے دن اس نے ہاتھی کے گلے میں ڈول ڈالا اور بازار میں اس کو نکالا تو بادشاہ کو پتا چلا کہ آپ نے جو شاہی دربار کا ہاتھی دیا تھا اس کو گویے نے اس کے گلے میں ڈول ڈال کر بازار میں پھر رہا ہے اس کی بات پھر اسے بلائے گا ادھر تم نے شاہی ہاتھی کا کیا, کیا؟ انہوں نے کہا بادشاہ ہم کیا کریں دول بجا کر روٹی کھاتے ہیں ہاں؟ تو نہ روٹی تھی نہ باہر روٹی تھی تو ہم نے کہا بچے تیرے گلے میں بھی ڈال ڈالتے تو بھی لے کر لا دی ہم کو لے کے بعد تو بادشاہ کا احساس ہوا کہ اس گویے کو کوئی پانچ سو ہزار روپیہ تھا کہ دو تین مہینے بال بجے کر کھانا کھائے بہت اللہ ابھی بھی کہتے کہ کسی کو ادیا تھا یاد آپ اس کی خاص ضرورت کی چیز آپ کو پتا تو اس کو ضرورت پوری ہو یا پھر جو تو خاص آپ یا اس کو نقد دیں تاکہ وہ اپنی ضرورت کی چیز لے سکے کسی کو خیراب کر کے آپ کپڑے دیتے ہیں ہی. سو روپئے گھر کپڑا خرید کر دے دیا اگلا آدمی کو یہ ہے تو پانچ سو روپئے کے سارے بچوں کے کپڑے بناتا اس طرح قسم کا پچیس تیس روپے کا گھر خرید کر کپڑا میں نے اس کو دیا اس کو پہن نہیں سکتا بےچارا غریب آدمی پہن کر زیارت کو گیا تو کہتے حجیے کے طور پر میں نے پیڑے لیے جانے لگے راستے پر تو انہوں نے لوگوں نے کہا کہ ان کے لیے تو حجیے میں لینا ہوتا ہے صابن لینا ہوتا ہے کیونکہ دور دراز جہاں تو شہر تک آتے ہوئے خریدنے میں تکلیف ہوتی ہے کپڑے دھونے کے ان کا استعمال ہو جاتا ہے اور تمباکو ان کے لیے لے جانا ہوتا ہے کیونکہ کسی بیماری کے لیے ہوکا پیتے ہیں کہتے مجھے افسوس ہو کہ اللہ ہم ان کی چاہت کا ہوتا یہ لے کر جاتے ہیں تو ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہتے پھر جب میں پیڑ لے کر گیا تو انہوں نے جو دیکھا ان کو تو اندازہ ہوا کہ بہت سارے کمال آدمی آیا ہے تو انہوں نے باقیوں کہا دیا تو وہاں رکھوا لیڑے کے بارے میں کہا کہ یہ پیڑے لے جا کر رکھو میں نے کوئی شربت بنا بنا کر کیا کریں گے کہا کیا کہانے والے کو خوشی ہو کہ ان کی چیز کو میں خاص استعمال کر رہا ہوں ذاتی طرح کیا بات تھی سولہ تو آدمی بنے آپ کسی کو کوئی یعنی دینا چاہتا ہیں کہ اگر کی کوئی سہولت ہو کہ کوئی خدمت ہو تو کوئی فائدہ ہو ہودار میں معاشرہ ہے کہ آپ کیسے زندگی گزاریں کہ آپ اپنے لیے بھی رحمت ہوں دوسروں کے لیے بھی رحمت ہوں ہمارے بابا خیلم صاحب بیمار رہتے ہیں تو ان کو علاج معالجے کے لیے جانا پڑتا ہے تو اب تعلقات کیسے ہوتے ہیں کہ جا کر اطلاع کریں تو ڈاکٹر سب سے پہلے ان کو بلائیں لیکن نہیں سب صبح جا کر آپ ڈو او پی ڈی کیس اپنے کو ریفر کرا کے اور جا کر چل چٹ اپنی داخل کرا کے پہلے نمبر کی اور تو چپرا اس کے چپراسی کو کہہ دیتے ہیں کہ مجھے اندر بٹھا دے کہ میرا واقف بھی آئیے اور میں باہر بیٹھ نہیں سکتا ہوں ہماری طرف نہیں کہ جاتے ہی دوسرے کا نمبر لے لیا اپنی نرماری کہ <سلح> دعوت معاشرت کے خلاف ہے ایک ڈاکٹر رشید صاحب ادھر تھے ٹی والا جو شہید ہو گیا آج میں ارفات میں شہید ہو گیا ایک خاص اگر تمہارے کے لیے خاص دعائیں کی ہوئی تھی اس کو بنایا ایک دفعہ کتنا مشکل کام تھا جس سے میری جان جانے کا خطرہ تھا تو کوئی میری مدر کو کھڑا نہیں ہو رہا تھا تبلیغ والے اضلاع نہیں کڑے کیوں کہتے ہیں کہ گش کرنا بیان کرنا تو دین ہے یہ جو مرنے مارنے کے لیے آگے جا رہا ہے تو ہے ہمارا کی متروں والے بڑے گڈماری کے لیے تیار ہوتے لیکن کیونکہ وہ ان کی پارٹی کا سوال نہیں اس بھی نے میرا ساتھ دیا اس کے بعد میں مریض دکھانے کے لیے لے گیا دس بجے بلڈی شروع ہوتی ہے میرے کو گیارہ بجے پہنچا ان کو پتا چلا اس نے مریض کو بھی بٹھایا مجھے ہی بٹھایا. اس نے کوئی ساڑھے بارہ بجے تک بٹھایا باقی ڈاکٹر صاحب باندھ دس سے بارہ بارہ ہو نکل جاتے ہیں انہوں نے کہا یہ جی مریض ختم نہیں ہوا اس لیے میں نے بٹھایا ہوئے آپ کو اور سب جا کر میں آپ کو دیکھوں گا اور کھانا بھی آپ کو میں ہمارے ساتھ کھائیں گے اور میں چھوڑ کر دیا ہوں گا گھر تک اس لیے میں نے بٹھایا ہوا تھا انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب جتنے مریض آتے ہیں ان کو ختم کرنے سے پہلے میں نہیں اٹھتا ہوں. ایک دم میرا خیال تھا کہ آپ میرا کام دیکھ لیں اور دوسرا یہ ایک مریض بھی آپ کا دیکھیں کہ کھانا بھی آپ نہیں پہنچا کے مجھے بغیر نمبر کر نہیں نے عرفات میں شہادت نصیب پر نہیں حالت آرام ہے اور جب گاڑی کی ٹکر سے شہید ہو کر گرا ہے جو صفائی اٹھانے کے لیے آیا اٹھایا ہے تو اس کے ہاتھوں سے خوشبو آ رہی تھی <سلام> <سلام>